مجاہدین اور شہدا کے فضائل اللہ ان سے محبت کرتا ہے ان کو زندگی دیتا ہے ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے ان کی بھوک پیاس تھکاوٹ کو بیان کرتا ہے بے شمار فضائل ہیں تو اس قسم کی جو آیات ہیں ان کو اس زیل میں شمار کرتے جائیں نمبر پانچ اصول و قواعد جنگ جنگ کے اصول اور جنگ کے قوانین بیان کیے ہیں تو جو اصول آتے جائیں اور میں نے کہا کتنے اصول ہیں موٹے موٹے دس ہیں ان کو اس کے ذہن میں لکھتے جائیں نمبر چھ جان اور مال سے جہاد کرنے کی ترغیب طرح طرح کے سے اللہ نے کوشش کی بندوں کو اٹھانے کی ابھارنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیتیں نازل کی اور آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک دفعہ نکل آئے تو پھر میں اس پہ اپنے انعامات کی پوچھاڑ کر دوں نکل تو آئے ایک دفعہ یہ نماز تو اس کو ایسی ایسی حور ہے ایسی ایسی جنت ایسے ایسے درجات سبحان اللہ قرآن بڑا پڑا ہے اور آیتیں گھومنے لگ جاتی ہیں ارف لہن اللہ نے جنت بھی بنائی اس کو مہکا بھی دیا تھا ارف عالم بس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے تو نکل اپنی گھٹیا کی جان کو اور گھٹیا سے مال کو دے پھر دیکھ کیا دیتا ہوں نمبر سات کر کے جہاز پر وعیدیں دے جہاد نہیں کرو گے تو پھر اللہ کیسے عذاب دے گا اس پر قرآن کی آئے ہیں نمبر آٹھ منافقین کی جہاد سے پہلو تہی یہ اس زمانے کے معزز لوگ دے، منافقین کہتے تھے بس عزت چاہیے عزت آخری چزت کافر دے دے مسلمان دے دے اللہ دے دے شیطان دے دے عزت چاہیے تحفظ چاہیے عزت چاہیے منافقین کی جہاد سے پہلو تہی نمبر نو جہاد کی تیاری اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ٹریننگ تربیت کا حکم دیا عصلیہ جمع کرنے کا حکم دیا نمبر دس جہاد میں مال خرچ کرنے کے الگ فضائل ایک انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل ہے اور کچھ آیات میں خالی سطن اس کے فضائل ہیں فی سبیل اللہ کا لفظ تو عام ہے جہاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور معنی میں بھی آتا ہے آگے دے دس،, دس یہ میں دہرا رہا ہوں دیکھ لیں دس عنوانات نمبر ایک اجازت و فرضیت جہاز نمبر دو احجام جہاد نمبر تین قطع جہاد نمبر چار جہاد مجاہدین اور شہداء کے فضائل اور ان کی صفات نمبر پانچ اصول و قواعد جنگ اصول اور قواعد جنگ نمبر چھ جان و مال سے جہاد کرنے کی ترغیب نمبر سات کر کے جہاد پر وعیدیں نمبر آٹھ منافقین کی جہاد سے پہلو تہی کہ منافق جہاد کے کی خلاف کیسی کیسی سازشیں کرتے تھے کتنا تنگ کرتے تھے مجاہدین کو کتنا ستاتے تھے کتنی پابندیاں پریشانیاں ان پر پیدا کرتے تھے لا تم فیبو رسول اللہ معاشی بھائی کاٹ کرو چندہ نہ دو ان کو یہ کھانے کھا جاتے ہیں ہم سے گوشت حضم نہیں ہوتے کہتے کھالے کھا جاتے ہیں لا تم رسول اللہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ جو جہاد کر رہے ہیں ان, ان کو پیسہ نہ دیا کرو یہ خود مر جائیں گے خود ختم ہو جائیں گے جہاد پیسے سے نہیں ہوتا پیسہ جہاد سے ہوتا ہے نمبر نو جہاد کی تیاری نمبر دس جہاد میں مال خرچ کرنے کے الگ فضائل یاد رہیں گے یہ تین اہداف لکھیں بھائی جو آپ میں سے یہ فہرستیں بنا لے گا اس کے لیے انشاءاللہ محاذوں پہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرایا جائے گا یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے اور محاذ جنگ پہ جب گولیاں چل رہی ہوں حدیث میں آتا ہے مجاہد کی دعا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کی طرح سنتا ہے تو جو صحیح فہرست بنائے گا آپ میں سے اس کے لیے وہاں دعائیں ہوں گے ان کشمیری مجاہدین دوسرے مجاہدین تین ہداب لکھئے پہلا ہدف جہاد اللہ نے کیوں فرض کیا مسلمانوں کی دعوت محفوظ کرنے کے لیے مسلمان کی زندگی مسلمان کے ملک مسلمان کی طاقت کا مقصد کی دعوت. ہم ملک اس لیے نہیں لیتے کہ ہمیں رہنے کی جگہ چاہیے تھی رہنے کے لیے مکہ بھی بہت سونا تھا بہت خوبصورت تھا حضور مدینہ گئے کیونکہ مکہ میں دعوت نہیں کر رہی تھی بند ہو رہی تھی اب تو اس اسلامی دعوت کی حفاظت کے لیے اب آپ کو بہت اشتعالات ہوں گے کہ مسلمان مردوں کی حفاظت عورتوں کی حفاظت بچوں کی حفاظت فلاں حفاظت ملک کی حفاظت سرحد کی حفاظت اس کا تو ذکر نہیں ہے دعوت بھائی یہ جتنی بھی چیزیں ہماری ہوتی ہیں مسلمانوں کی وہ سب دعوت ہی کے لیے ہوتی ہیں ہم دنیا میں دائی امت بن کے آئے ہم نے ساری دنیا کے کفر کو اسلام کی دعوت دینی ہے ہمارے نبی اکیلے مکہ میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے یا یو اناس انی رسول اللہ تم جمیار دنیا والو تم سب کی طرف رسول بن کے آئے تو ہمیں جو ملک ملے گا وہ کیوں ملے گا ہم نے وہاں سے بیٹھ کر دعوت دینی ہے لوگوں کو کہ مسلمان ہو جاؤ <تصفح> ہمیں جو مال ملے گا وہ کس لیے ملے گا دعوت پہ خرچ کرنا ہے ہمیں جو جان ملے گی کس لیے ہم نے دین کی دعوت تھا <تصفح> کہ ساری دنیا یا مسلمان ہو جائے <تصفح> یا مسلمانوں کے سرنیگو ہو جائے ان کے نیچے آ جائے یہی <تصفح> صحابہ کی زندگی کا مقصد تھا تو اس دعوت کی حفاظت <تصفح> کس عمل کے ذریعے سے ہوگی اب میں جہاد بول دیا کروں یا کتاب ہی بولتا رہوں بول دوں ہاں کون سے معنی میں بولا کروں گا نہیں آ سکتا معنی میں بات سمجھ آ کی نہیں آگے تو اب اطمینان سے بول دیا کروں نا کہ آپ اور معنی تو نہیں لے لیں گے پھر نہیں لیں, لیں گے تو جہاد کا پہلا ہٹف اور مقصد یعنی شری جہاد کا پہلا پھر بھی دل لگتا ہے بولنا پڑتا ہے شری جہاد جہاز کا پہلا مقصد اور ہدف کیا ہے کس کی حفاظت کرنا اسلامی دعوت کو محفوظ بنانا بہت اہم مقصد ہے امام راضی نے تفصیر کبیر میں لکھا ہے ابو بکر قفال شاشی نے لکھا ہے اس زمانے میں مفتی شفیظ عام نے لکھا ہے اور کئی علماء نے مفکرین نے لکھا ہے کہ مسلمان بھی دعوت دیتے تھے کافر بھی دعوت دیتے. دوسری امتیں بھی دعوت دیتی تھیں لیکن مسلمان کی دعوت کی وجہ سے یہ خیر امت بنا اس لیے کہ ان کی دعوت کے پیچھے جہاد کا ڈنڈا کھڑا ہوا ہے مان لو بھائی منت کر کے ہم کہتے ہیں گاوروں سے مان لو وہ کہتے ہیں نہیں مانتے تو ایک پیچھے سے کوئی اور نکل کے آگے تلوار لے کے نہیں مانتے تو پھر جاؤ وہاں انتظنا دل کا پھر ہوں تو اس لیے ان کی دعوت روکے گی نہیں کہ وہ نہیں مان رہا بیٹھے بیٹھے آرام کر کے ہٹا دو پھر اس کو ایک طرف آگے بڑھو بلڈوزر دے دی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی گاڑی کو چلانے کے لیے گاڑی جا رہی ہے آگے پتھر آ گیا پیچھے بلڈوزر پتھرا کے پیچھے ہٹا گاڑی ہنس آگے نکل گئی بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کو اب گاڑی وہی کھڑی رہے کیا کرے پتھر کی منتیں کریں پتھر ہٹ جا ہم تو اسلام اخلاق سے پھیلا رہے ہیں دیکھ میرے اخلاق سے ہٹ جائے گا نا اس وقت پہنا پڑے گا بھائی ذرا آئیے اب بلٹوزر آئیں گے صبح جھنڈے کالے جھنڈے لے کے اللہ اکبر ایسے ماریں گے پتھر کا پتا اب گاڑی پھر جا رہی ہے ہم مانتے اسلام اخلاق سے پھیلا اس کے پیچھے تو دیکھو کون بیٹھا ہوا ہے یہ قرآن ہے نا یہ نرم کتاب ہے سب کتاب ہے جی نرم کتاب ہے اگر اس کے نیچے یہ سپاہی نہ ہوتی تو پھر یہ گدا نرم ہے یا سخت ہے اگر اس کے نیچے یہ سخت زمین نہ ہوتی تو یہ ٹھہر تک ہو کہیں یاد رکھو اسلام بھی نرم ہے اس کے پیچھے جہاد کی قوت کھڑی ہے ورنہ ٹھہر نہیں سکتا ٹھہر نہیں سکتا ہے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی اس گدے سے استفادہ تبھی ممکن ہے جب اس کے نیچے سخت زمین بھی ہوگی تعریفیں تو سب گدے کی کریں گے مگر قربانی زمین دے رہی ہے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہے تو پہلا ہدف کیا ہے دیہات کا اسلامی دعوت کی حفاظت کرنا نمبر دو نصرت المستضعفین جو کمزور مسلمان ہیں من رجالی بل, بل نسائی ان کی نصرت کرنا کہیں پر بھی مسلمان مغلوب ہو جائیں کمزور ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی تاکہ اللہ کو ماننے والے کمزور نہ رہیں ورنہ لوگ اللہ کو بھی کمزور سمجھنا شروع کر دیں اسلام کو ماننے والے کمزور نہ رہیں ورنہ لوگ اسلام کو بھی کمزور سمجھنا شروع کر دیں اس لیے ایک شخص کو بچانے کے لیے چودہ سو صحابہ اور کائنات کی سب سے افضل ہستی بحث کر رہی ہے کہ ہم مر جائیں گے عثمان غنی کے خون کا بدلا لے کے رہیں گے تب مسلمان کے سب کے خون محفوظ ہو آج ہمارا فون اس لیے سستا ہے میں مرتا ہوں آپ کہتے ٹھیک ہے تو مر وہ مرتا ہے تو ہم کہتے یہ مر تیسری چیز تیسرا ہدف رد العضوان کپڑوں کی قوت اور سرکشی کو توڑنا اس لیے کہ کافی طاقتور ہو گئے تو وہ ہمیں نہیں رہنے دیں ملک کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ ہمارا ملک چھین سکے ہماری عزت چھین سکے ہماری آبرو چھین سکے ریاض اس لیے فرض کیا گیا تاکہ اسلام اچھے ماحول میں سانس لے سکے بس یہ تین ہدف ہیں پورے پران میں جس میں کئی چرچوں پہ حملے کا ذکر نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے گا اپنے ملک کے بے بخش جو کافر رہتے ہیں ہندو ہیں عیسائی ان کو مارنے کا کہیں ان تینوں ہاتھات میں نہیں آتا نہ ان کا تعلق اسلامی دعوت کی حفاظت سے ہے نہ ان کا تعلق مستدفین کی نصرت سے ہے نہ ان کا تعلق رد العدوان سے ہے اس لیے کہ ان کے پاس تو طاقت نہیں ہے وہ عدوان کیا کہیں گے ہمارے اوپر سمجھو جہاد کو مسلمان اور اللہ کے لیے سمجھو اپنی صلاحیتیں اپنی قوتیں اول تو لوگ جہاد کی طرف آ نہیں رہے جو دو چار جہاد کی طرف آتے ہیں وہ جہاد کے پرانی مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط کاروائیوں میں اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں تو کتنے اہداف ہیں جہاد کے تین ادب پہلا ہدف اسلامی دعوت کی حفاظت دوسرا ہدف ہاں نسرات مست مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نمبر تین ہاں رد العدوان کافروں میں جو قوت ہے ہے اس کو برابر کرتے ہیں توڑ دینا تاکہ وہ ابتدا نہ کر سکے ہمارے اوپر جو جوان ان تین کے لیے نکلے گا وہ اللہ کا پیارا ہوگا اللہ کو ان تین اہداف سے پیار ہے کسی کافر کے مرنے سے اللہ کو پیار نہیں ہے کہ بس کافر مار کے پھینک دو کیونکہ اللہ ایک کافر تو مار دیا اس لیے کافر کو تو حضور نے مسجد نبی میں بٹھایا ہے بٹھایا ہے کہ نہیں بٹھائے اگر ہر کافر کو مارنے کا حکم ہوتا تو وفد نجران کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے علاقے میں نہ بٹھاتے مسجد نبی میں ان کو ٹھہرایا آتے عیسائیوں کو ٹھہرایا مسجد نبی میں اللہ کے نبی نے دین کی دعوت سنانے کے لیے مجاہد بنو غلط کاموں میں نہ اپنے آپ کو ضائع کرو اللہ ناراض ہوتا ہے ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے الحمد میں کسی کے ڈر کی وجہ سے یہ باتیں نہیں کر رہا کہ حکومت کو خوش کر رہا ہوں یا پلان کر رہا ہوں وہ آپ کو پتہ ہے مجھ سے کون کتنا خوش ہے میں ایمان کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کہ یہ کار میں یہ غلط یہ تین آہداف ہیں ان تین آہداب سے بار جہاد ہے نہیں بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی آپ حضرات کو تو اب ہم نے آئے ڈھونڈنی ہیں کہ یہ آئے کس ذہل میں دیہات کا حکم دے رہی ہے ہمیں یہ کس جہل میں دے رہی ہے یہ کس زہل میں دے رہی ہے یہ فہرست بنانا آپ کا کام ہے میرا کام ہے ہاں آپ لوگوں کا کام ہے اور جو یہ اچھی فہرست بنائے گا اللہ تبارک و رہا اس سے بڑا کام لے گا جہاد کے انشاءاللہ اب دس اصول جنگ لکھ لیجئے تو پھر ہم اپنی سورہ بکرا کا آغاز کریں تھک گئے آپ ادھر نمبر ایک مقصد کا یقین کوئی بھی جنگ جب تک انسان کے سامنے کوئی بڑا مقصد کوئی بڑا نسب العین نہ ہو اس وقت تک نہیں لڑی جا سکتی تو اسلام نے ہمیشہ سامنے نسب العین رکھا پھر اس کی اہمیت بتا کے پھر جوانوں کو چھوڑ دیا پھر جوانوں نے کوئی چٹان کوئی پہاڑ کوئی دریا نہیں دیکھا اور وہ مقصد تک پہنچنے کے لیے سب کچھ کر گزرے یہ سب سے بڑی جنگی اصول ہوتا ہے یہ عام کافر بھی سب اسے استعمال کرتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ نصب العین بتاتے ہیں آج کل جو ان کی فوجی ہیں ان کے, ان کے گولیوں پر اور ان کے رابطوں تک پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جا کے دم لینا ہے ہم نے فلاں علاقہ تاکہ وہ جو نصب العین ہے وہ جو مقصد ہے وہ پکا ہو جائے دماغ, کو جگ, دماغ میں جگہ لے لے جب اس مقصد کی لگن ہی نہ ہو تو انسان کیا کرے گا مجموعہ کو لگن تھی نا نیلا کو پانے کی تو مر گیا اس کے پیچھے سب کچھ کرتا رہا اگر نہ ہوتی لگن تو کہتے ہیں نے کی جور سے کر لوں گا تو یہ لگن انسان کو کسی مقصد کی تعین انسان کو دس گنا زیادہ طاقتور کر دیتی آپ لوگ نشانہ بازی تو جانتے ہوں گے جب استاد سال نشانہ بازی سکھاتا ہے تو کہتا ہے نظر ہدف پہ رکھو نظر ہدف پہ رکھو اور پھر ایک دم مارو تو وہ ہدف تمہارے دماغ میں اتنا پکا ہو جائے گا کہ تمہارا ہاتھ بھی وہی پہنچے گا ادھر توجہ رکھیں یہ آپ کا مقصد وہ نہیں ہے نیچے اگر مقصد کی لگن ہوگی حضرت امام مالک رحم اللہ کے پاس پڑھ رہے تھے سارے لوگ تو مدینہ میں ہاتھی آ گیا اب عرب کے لوگوں نے ہاتھی دیکھا نہیں تھا تو سارے شاگرد بھاگ گئے جیسے آپ ہیلی کاپٹر کے پیچھے بھاگ گئے تھے ابھی صرف ایک شاگرد سیاہی بن اقسم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے رہے تو امام مالک نے کہا تو کیوں نہیں کیا اس نے کہا میں ہاتھی کے لیے نہیں آپ کے لیے آیا ہوں یہاں پر. اور بات بھی کر رہی تھی مقصد کی لگن کی جب کسی آدمی کو کسی مقصد کی دھن سوار ہو جائے وہ آدمی عام آدمی سے کتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے دس گنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے دس گنا زیادہ یہ آپ تجربہ کر لیں بالکل عام انسانوں پہ تجربہ کر لیں یہ جو مرغے لڑنے والے مرغے ہوتے ہیں ان کو مقصد سکھاتے ہیں کہ تم لڑو گے سامنے والے سے تمہارا مقصد پھر تمہیں دانا ملے گا پلا ملے گا پھر وہ کیسے لڑتا ہے ہوتا ہے مرغا ہے اور ایسا لڑتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے شرن یہ جائز نہیں ہے میں بطور مثال کی پیش کر رہا ہوں صرف دوسرا مقصد جارحانہ کاروائی جو قوم دفاع کے چکر میں پڑ جاتی ہے وہ بچتی نہیں ہے اور جو آگے بڑھنے کے چکر میں پڑ جاتی ہے وہ مرتی نہیں ہے دفاع والا آدمی ہمیشہ مرتا ہے بچاؤ کرنے والا آپ سانپ کے سامنے آ گئے بڑا طاقتور سانپ ہو آپ اس کی طرف بڑھے وہ خوف زدہ ہو جائے گا ماہرین حوالات سے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سانپ کے سامنے سے پیچھے بھاگے تو سانپ کو ایک خاص قسم کی بوس انسان کے جسم مساموں سے نکلتی ہے مست ہو کے اور تیز بھاگتا ہے اس کے پیچھے بزدل دل کے جسم کی بو دور دور تک جاتی ہے سب مارنے کے لیے جو قوم دفاع کے تکر میں پڑی وہ مر گئی الم تر ملائی بنی سر قرآن نے ذکر نہیں کیا وهم ہزاروں کی تعداد میں موت سے بھاگنے کے لیے نکلے کہ موت سے بچ جائیں فکال الحم اللہ موتو اللہ نے کا مر جاؤ مر گئے اور اس کے مقابلے میں حضرت تالو کا 313 کا لشکر نکلا مرنے کے لیے یا ظلم ملاق اللہ اللہ سے ملاقات اور وہ فاتح ہو کے واپس آ مرنے گئے تھے اور فاتح بن کے واپس آئے وہ بچنے گئے تھے اور مر گئے یہ سورہ بکرا میں لکھا ہوا ہے میری بات نہیں ہے ابھی پڑھ لیں گے آپ ایسے تو اسلام نے بھی اٹیک سکھایا کہ آگے چار انداز رکھو پھر سب تمہارے سامنے ہاتھ جوڑیں گے کہ نہیں نہیں ہمیں نہیں مارنا ہمیں نہیں مارنا ہمیں نہیں مارنا منت ہم بہت شریف ہیں دیکھو بہت شریف ہے ہم تو آپ ہی کتنا ہیں بس رنگ چوڑا سا ہے مت مارنا وہ کہیں گے کیوں نہیں ماریں گے اور ماریں گے اور ڈرائیں گے اور مارو دیکھتے ہیں تم میں تو مزاق کر رہا تھا مرنا کام تھا عام زندگی میں آپ اس فضول کو دیکھ لیں بچنے والے کبھی نہیں بچتے اس لیے کہ بچنا فضول کام ہم دنیا میں بچنے کے لیے آئے مرنے کے لیے آئے چلو ٹھیک ہے آج آپ نے آپ نے کسی کافر سے معاہدہ کر لیا صلح کر لیا منت کر لی ہاتھ جوڑ دیا ایمان دے دیا آپ بچ گئے کیا مریں گے نہیں پھر جب مریں گے تو پھر آج اس بچنے کی کیا ضرورت تھی یہ جنگی کام ہے یہ بھی جنگی اصول ہے فاتح بننے کے لیے ضروری ہے کہ جارحانہ کاروائی ہو ورنہ انسان مفتو ہو جاتا ہے یہ جنگی اصول ہے تمام فوجوں میں سکھایا جاتا ہے نمبر تین اس کو مباغتا لکھا ہے اچانک حملہ جس میں دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے نمبر چار قوت مادی اور مانوی قوت کو تیار کر کے رکھنا نمبر چھ القتفاق میانہ روی اپنی طاقت کو ذرا ٹھہر ٹھہر کے استعمال کرنا اپنی فوج کو بچانا ساری فوج کو ایک دم لگا دیا سارے مجردوں کو ایک دم کٹوا دیا ایسا نہیں القتفاط اپنی قوت اور طاقت اور اسباب کے استعمال میں میانہ روی سے کام کرنا تاکہ کچھ طاقت پیچھے بچی رہے آئندہ کام آئے یہ دنیا بھر کا جنگی اصول ہے اور قرآن نے اسے مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے جرنیل تھے سب سے بڑے سپا سالار تھے اور سب سے اعلیٰ جنگ لڑتے تھے اس نے انہوں نے ہمیشہ اپنی اپنی اپنی فوجوں کو بچا کے لڑایا جہاں ایک آدمی کی ضرورت تھی وہاں دو نہیں بھیجے جہاں دو کی ضرورت تھی وہاں تین نہیں بھیجے میانہ روی نمبر چھ امن اپنا دفاعی نظام مضبوط رکھنا اپنا اپنی فوج کا اسی کی وجہ سے صاحبہ پہلے لگاتے تھے اور بچاؤ تاکہ فوج بچی رہے نیت بچنے کی نہیں ہے تدبیر بچنے کی اختیار کی جائے نمبر سات ٹریننگ تربیت نمبر آٹھ تعاون فوج کے مختلف حصوں اور محکموں کا آپس میں تعاون رہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی نیٹ ورک قائم کیا فوج کے پانچ حصے سب سے پہلے آپ نے مقرر فرمائے مقدمۃ الجیش ہے موقرہ ہے قلب ہے میں ہے میسرا ہے پھر ان کے درمیان آپس میں ربض کیسا ہوگا شیار کیسا ہوگا کہیں بھی آپس کا رابطہ ٹوٹا نہیں اور دشمن خالے بایا نہیں اس اصول کو بھی بیان کیا گیا ہے نمبر نو مقاصد کی بلندی مانویات کی بلندی اپنی فوج کو اتنا اونچا ذہن رکھا جائے کہ وہ کہیں چھوٹی چیزوں میں نہ پڑ جائے چھوٹی چیزوں میں نہ پڑ جائے بے اخلاقی والے کام لوگوں کی ناجائز لوٹ مار لاشوں کے ناچ کان کاٹنا عورتوں کو پکڑ کے مار دینا بوڑھوں کو بچوں کو مار دینا اس سے انسان کا گھٹیا پن ظاہر ہوتا ہے اور ایسی فوجیں زیادہ وقت چل نہیں سکتی بہادر آدمی تو کسی مظلوم پہ ڈنڈا نہیں برساتے ہم وہاں انڈیا میں پکڑے گئے تو ایسا ہم مارتے تھے مقابلے کر کر کے مارتے تھے ایک دفعہ ہمیں باندھ کے بٹھایا ہوا تھا کمانڈر سجاد شہید رحمت اللہ علیہ تھے کمانڈر نصول اللہ منصور اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے تو وہ بڑے فخر سے آتے چال چلتے ہوئے پینٹ کی جی میں ہاتھ ڈال کے پھر ڈنڈا اٹھاتے پھر ہماری پٹائی کرتے پھر ایک دوسرے کو دیکھتے کیسا مارا ہے ہم نے کہا ادھر تو ایسے بھاگتے تھے میدان میں تم لوگ کہ ہرن کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے تھے تو وہ ایس ایس پی صاحب آئے بکرانے کے لیے تو ان کا باڈی گارڈ کہتا ہے ان کو وہاں کی ڈوگری زبان میں سر تھوڑا جی میں ہی مار لاؤں ہاں مار لے مار لے کیا پھر وہ آیا بہادروں کی طرح اس نے اٹھا کے سر میں اور ادھر ادھر لگائے دیکھ رہے تھے اللہ تری قدرت مسلمان کبھی بھی بندھے ہوئے آدمی کو نہیں مار سکتا اگر سچا مسلمان کبھی بھی اللہ کے نبی صلی السلام کے پاس جتنے قیدی تھے آپ نے کسی قیدی پر بھی تشدد نہیں فرمایا بلکہ ایک قیدی کا بیان ہے کہ صحابہ خود کھجور کھاتے تھے مجھے روٹی کھلاتے تھے اپنے پاس روٹی ہوتی نہیں تھی کی کیونکہ جب تک لڑائی تھی تو پھر قوت تھی لیکن جب بے بس ہو گیا تو اب اخلاق کی بلندی کام آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں مانویات کی بلندی اور نمبر دس انتظامی امور جماعت منظم ہو اور سپاہ سالار میں انتظامی تدبیریں ہوں نظم و ضبط کا دشمن نہ ہو ورنہ سارے منصوبے ختم ہو جائیں گے یہ کتنے ہو گئے تدبیریں اب تیار ہیں آپ حضرات سورہ بقرہ شروع کرنے کے لیے چلیں جی سورہ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ میں جہاد کی طرف جو اشارات ہیں وہ میں عرض کر دوں آپ حضرات نوٹ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں اس بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکی ہے مکی صورتوں میں جہاد کا شریعہ استعمال نہیں ہوا بلکہ کون سا معنیٰ استعمال ہوتا ہے لبوی لیکن چونکہ آگے جہاد آنے والا تھا تو اشارات ہیں اور بعض آیات کی تکمیل ہوئی تو ان میں بھی اشارات ہو گئے مثلا ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و تنا کرنے کے بعد اللہ سے ایک چیز مانگی اے دن الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں رات مستقیم دے یہی مانگنا اللہ تعالیٰ سے معلومہ سب سے بڑی چیز سراط مستقیم ہے جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں. اب سراط مستقیم کا تعین ہوا کہ سرات مستقیم ہے کون سی تو سراط مستقیم وہ ہے سراط اللہ عالیم یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر انعام ہوا اب ان تعلیم کون سے ہیں تو اس کی تعین تو جا کے مدنی صورتوں میں ہوئی جن میں ہوئی جا کر مدنی صورتوں میں سورہ نسائت نمبر انہتر عَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ وَالصَّالِحِينَ. کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا وہ امبیا ہیں صدیقین ہیں، ہیں، صالحین ہیں. تو معلوم ہوا کہ سیدھا رستہ کن لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا اور جن پہ اللہ کا انعام ہوا وہ کتنے طبقے ہیں چار انبیاء صدیقین شہدا صالحین اور ان میں سے شہدا تو سراہتن مجاہدین ہو گئے سراہتن مجاہدین, مجاہدین ہو گئے نا شہدا جبکہ انبیاء کا جہاد کرنا بھی ثابت ہے قتال کرنا بھی ثابت ہے صدیقین کا قتال کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے میں نے صدیقین کی آیتیں دیکھی تو اکثر جگہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو جہاد کے ساتھ جوڑا ہے کہ مجاہد سچا ہوتا ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی پھر اوپر کا درجہ جسے حاصل ہو جائے نیچے کا تو خود حاصل ہو جاتا ہے نا یہ قانون یاد ہے آپ لوگوں کو مثلا جو نبی ہے تو اس صدیق شہادہ صالحین کے درجات تو اس کے پاس ہیں ویسے ہی جو صدیق ہے اس کے پاس شہید اور صالحین کا مقام تو ہے نا اور جو شہید ہے اس کے پاس صالح کا مقام تو خود ہوگا پہلے سے تو سالح اس طرح سے اس کے اندر آ کیونکہ ہر اوپر والا نیچے والے پر مشتمل ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ سے بھی ثابت ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو رسہ مانگتے ہیں روزانہ اس رستے میں بھی جہاد شامل ہے تو اس سے جہاد کا اچھا ہونا جائز ہونا خوبصورت ہونا اور انبیاء کا کام اور صدیقین کا کام ابھی شیکند رحمتہ اللہ علیہ کا ترجمہ میرے پاس ہے ایک جگہ لکھا ہے کہ نادان لوگ کہتے ہیں کہ جہاد نبی لڑائی نبیوں کا کام نہیں حالانکہ نبی تو لڑتے تھے تو سورہ فاتحہ سے بھی جہاد کی طرف اشارات مل گئے اب آ جائیں سورح کی طرف کام بہت ہے بنماس تک جانا ہے دن تھوڑے ہیں اور کل سبق انشاءاللہ پورے وقت سے شروع کریں گے تو ساتھ ہی وقت کے اوپر آ جائیں پھر انتظار نہیں کریں گے کسی کا سورہ بقرہ متنیا ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی دو سو چھیاسی آیتیں ہیں اور چالیس رکو ہیں اس میں تینتیس آیتیں سراہٹ امتحاد کی ہیں کتنی آیتیں تینتیس آیتے اور جن آیات کی طرف جن آیات میں جہاد کی طرف اشارہ ہے وہ پانچ آیتیں ہیں. پانچ آیتوں میں جہاد کی طرف اشارہ ہے اگر آپ میں سے کسی کا ذہن ان اشارات کو پڑھ کر کہے کہ نہیں یہ تو اشارہ نہیں بلکہ سراہد ہے تو پھر آپ شامل کر لیجی کیونکہ کچھ کام تو آپ کے ذمے چھوڑے ہوئے ہیں تو تینتیس اور پانچ کتنی ہو گئی جی اختراف ہو گیا جی ہاں ٹوٹل تینتیس ہیں پانچ میں اشارات ہیں جی اشارہ ہے پانچ میں اڑتیس ٹوٹل ہو گیا نا پانچ اشارات والی اور تینتیس سرحت والی جن جن غزوات و سرایا کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں سریا ابن جہج کا ذکر ہے اس غنیمت کے اللہ کے حکم نازل ہونے سے پہلے ہی پانچ حصے کیے اور ابن الحضر نامی مشرق کو قتل کر کے اور باقی کو باندھ کے لائے یہ سریا ابن نے صلح حدیبیہ کا ذکر ہے تھوڑا سا اور تیسرا روح المعانی کی ایک ایک, ایک, ایک قول کے مطابق شہداء بدر کا بھی ذکر ہے سورہ بقرہ میں چار عام موضوعات پر بحث ہے نمبر ایک فرضیت جہاز سورہ بقرہ میں فرضیت جہاد کے موضوع پر بحث ہے نمبر دو حکمت جہاد دیہات کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے امن قائم کرنا چاہتے ہیں نمبر تین جماعت اطاعت امیر کی اہمیت کا بیان ہے اس پر پورا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ جب بھی جہاد ہوگا جماعت کے ساتھ ہوگا بغیر جماعت کے نہیں ہوگا اور جماعت امیر کی اطاعت میں ہوگی اور اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں تیسرا فدائی حملے سے بحث کی ہے سورہ بکران چوتھا فدائی حملے سے بحث کی تو ان چار پر تو ہم مفصل بات کریں گے ان تو باقی آئے ویسے چلیں گی مختصر مختصر تشریح کے ساتھ چار مسائل سمجھا گئے پہلا فرضیت جہاد دوسرا حکمت جہاد تیسرا اہمیت جماعت اور اطاعت امیر اور چوتھا فطائی حملہ جائز ہے کہ نہیں شریعت میں اس کے بارے میں دلائل موجود ہے سورہ بکرہ میں اب آیات آپ کا نمبر لکھ لیں تاکہ پھر میں بتاتا جاؤں گا آپ کھولتے جائیں گے ترجمہ پڑھتے جائیں گے یہ قاری صاحب کہاں چلے گا جنہوں نے تلاوت کی تھی آپ آ جائیں آئس پڑھنے کے لیے ان کو پرانے پاک دے دیں تو یہ آیت اسپیکر چلے گا قاری صاحب آیت پڑھیں گے ہم ترجمہ کریں گے اور پھر تشریح ہو جائے گی اور آپ ان کو تین حصوں میں سے کسی میں بانٹتے جائیں گے وہ جو آپ نے لکھے نا پہلے اس میں سے آیات کے کا نمبر لکھ لیں ایک سو نو ایک سو چودہ ایک سو ترپن ایک سو چون سے لے کے ایک سو ستاون تک ایک سو ستر ایک سو ایک سو دو سو سات دو سو سولہ سے دو سو اٹھارہ تک دو سو 243 सौ तैंतालीस से दो तक 261, 262, 273, 286 वो जब पढ़ेंगे तो फिर दोबारा भी तो पता चल जायेगा ना सुने दोबारा 109, 114, 153, 154, 154 से 157 सौ तक तमाम है चौवन पचपन छप्पन सत्तावन एक ایک سو نبے سے ایک سو پچانوے تک یہ پانچ آئے تھے دو سو سات دو سو سولہ دو سو سترہ دو سو اٹھارہ دو سو انتالیس دو سو تینتالیس سے دو سو باون تک نو آئے تھے دو سو اکسٹھ دو سو باسٹھ دو سو دو سو جن آیات میں اشارہ ہے چھتیس نمبر آئے اٹھاون نمبر انسٹھ نمبر دو سو چودہ شروع کریں جی آیت نمبر ایک سے میں پڑھیں سب ساتھی بسم اللہ پڑھ لیں ایک دفعہ تم الشیطان اللہ بسم اللہ الرحیم ودہ چاہتے ہیں کثیر اہل الکتابی اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ لو یارود کہ کسی طرح تمہیں پھیر دیں من ایمان ایمانکم تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کپارن کفر کی طرف کہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں من حسدی انفسم اپنے دل کے حسد کی وجہ سے مِن ما لهم الحق اس کے بعد یہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے فاقو پتاب سرگزر کیجیے وط پڑھو اور انہیں چھوڑ دیجیے فی الحال حتہ یا اللہ حکی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے ان اللہ علاک الشین قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے عام مفسرین کے نزدیک یہودیوں کے بارے میں جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں فی ابن اختب اور ابو یاسر بن اختب یہ دو تھے جن کے قتل کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا تھا اور کاپ بن اشرف کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ نازل ہوئی ہے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ کافر تمہیں لازمن دوبارہ کافر بنانا چاہتے ہیں کہ تم مسلمان نہ رہو اور ایسا وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ انہیں تم سے کوئی ہمدردی ہے وہ جانتے ہیں کہ تم اگر مسلمان ہو جاؤ گے اور اسلام پہ عمل کرو گے تو ترقی پا جاؤ گے تو اس حسد کی وجہ سے وہ تمہیں ایسا کرتے ہیں تو اے نبی بس چند دن انتظار کر لیجیے یاتی اللہ عمری یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اس حکم کے بارے میں تفسیر مذری میں دکھا ہے اللہف القطالی وزر بل جزیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قطال کا حکم دے دے اور ان پر جزیا لانے کا حکم دے دے اور تفسیر جلالین میں لکھا ہے اللہ من یہاں تک کہ اللہ تعالی آپ کو قتال کا حکم دے دے ان اللہ علاق الشین قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ہے یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ یہودی اتنے طاقتور ہیں اور مسلمان اتنے کمزور ہیں تو جب اللہ کا حکم قتال آ جائے گا تو اس کے بعد مسلمان کیسے لڑیں گے تو فرمایا ان اللہ اللہ قدیر تمہیں نکلنا ہے لڑے گا تو خود اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اس آیت سے جہاد کو امر اللہ قرار دیا گیا امرالہ اللہ اللہ کا حکم بکان امر اللہ قدر مزدورہ اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے تو یہ ایک واضح طور پر دیہات کے آنے کا اعلان ہو گیا جس طرح کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے نعرے لگتے ہیں کہ فلاں کی موت آئی اور یہ آئی اور تو بتا دیا کہ اب یہ جو تمہیں پھیرنا چاہتے ہیں نا ایمان سے اب یہ تمہیں نہیں پھیر سکتے اگر تم اللہ کی امر یعنی قتال پر رہو گے. اگلی آیت نکالیے ومن عظلم منا مساجد اللہ اور کون بڑا ظالم ہوگا اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس شخص سے منا مساجد اللہ عیز کا رفیع حسم جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے وساحت ہی خرابی اور ان مسجدوں کی تخریب اور ویرانی کے لیے کوشش کرے الای کا ماکان الحم یہ لوگ تو وہ ہے کہ جنہیں حق نہیں ہے عید قلو ہے کہ وہ مساجد میں داخل ہو سکیں۔ اللہ خائفین مگر ڈرتے ہوئے لہم فل دنیا خزین ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے و لہم فل آخرتی عذاب اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے اس میں چند باتیں یاد کرنے آئے میں اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسجدوں کو ویران کرنے کے بانی نسارا ہیں نسارا نے سب سے پہلے یہودیوں کی مسجدوں پہ حملہ کیا ان کو برباد کیا ان میں زندگی غلازت ڈالی نفیر قرطبی میں حضرت عباس رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ کا قول ہے کہ جو قوم بھی مسجد گرانے پہ آ جائے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اس نے برباد ہو کے رہنا ہوتا ہے اللہ کرے باوری مسجد گرانے والے بھی برباد ہو جائیں پھر دوسرے نمبر پہ یہی ظلم کیا مشرقین نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں آنے سے روکا ذلقاد ہجری میں تو وہ بھی زائد کے ذہل میں آ گئے اب اللہ تبارک بتالا اس میں جہاد کا حکم کتنے عجیب پیرائے میں دے رہے ہیں کہ مسلمانوں جو مسجدوں کو ویران کرے وہ بہت بڑا ظالم اور ایسے ظالم مسجدوں میں آ کر پھرے یہ تمہاری شان کے خلاف ہے یہ تمہاری شان کے خلاف ہے تو فرمایا کہ ان کافروں کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ الخائفین فین اللہ خائفین یہ خبر بمانی امر um Lighting, Ober, um, Ober, um. ہے خبر بمانی امر ای خیفوہم مسلمانوں اپنے جہاد کے ذریعے سے انہیں اتنا ڈرا دو کہ یہ ڈر کی وجہ سے مسجد میں داخل ہونا تو درکنار اس کے قریب بھی نہ آ سکے یہ دستور قیامت تک کی مساجد کی حفاظت کا ایو فلا بل جہادی من الكفار آمنن کہ ان کو ڈراؤ جہاد کے ذریعے سے یہاں تک کہ یہ یہ اتنے مطمئن ہو کر مسجدوں میں نہ آئے اور آ کر مسجدوں میں ویرانی اور تباہی بربادی نہ کریں آگے کتنا واضح حکم آ مساجد کی حفاظت کے لیے بتا کو اللہ سبارک وطارہ نے لا کھڑا کیا ایک تفریح یہ بھی ہے کہ داخل نہ ہوں مگر ڈرتے ہوئے یعنی ان کو چاہیے تاکہ ادب احترام سے داخل ہوں اس صورت میں اس آیت کا جہاد سے تعلق ثابت ہوگا لفظ خزم سے اگر وہ تشریح کریں گے سے ثابت ہوگا لہم فر دنیا خرزیون ان مسجدوں کو ویران کرنے والوں کو دنیا میں رسوائی ملے گی بے قطال ایمان والوں کے قتال کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گرفتار کرے گا ان کو قتل کرائے گا ان پہ جزیے ڈلوائے گا اور بعض و فصے نے لکھا ہے کہ خزیون میں اشارہ ہے قیام مہدی کی طرف کہ آخری زمانے میں امام مہدی پیدا ہوں گے اور وہ آ کر ان نسارا کے خلاف اور یہود کے خلاف قتال کریں گے جس کے بعد ان کی دنیا میں رسوائی عام ہو جائے گی اشارت اللہ قیام مفسرین نے لکھا ہے ذہل میں ایک سو ترپن اور الذین یادین اے ایمان والو مدد حاصل کرو بے صبر کے ذریعے سے وصفلاتی اور نماز کے ذریعے سے صبر کہتے ہیں ڈٹ جانے کو صبر الکری و شکری و صاحری صحافی و جہادی تمام عبادات پہ ڈٹے رہو اور صبر کرو اور صبر کے ایک مانا صبر کتابی و سننا کتاب و سنت کے احکامات پہ ڈٹے رہو اور ایک معنی صبر کا حل افتعانت و بلّا ہر معاملے میں اللہ سے افتعانت کیا کرو اللہ سے مدد مانگا کرو اور غیر اللہ سے مدد نہ مانگا کرو یہ بھی یہی معنی ہے یادین عامعین اے ایمان والو مدد حاصل کرو بے و وصلا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے ان اللہ ہم اصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سوال پیدا ہوا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کس طرح ہے صبر کرنے والے تو میدان میں ڈٹ کے لڑتے رہے مارے گئے وہ تو مر گئے ختم ہو گئے فرمایا میں نہیں ولا سکول اول میوب طلوفی سبیل اللہ مواد صبر کا سب سے اونچا مقام دیکھو اور پھر اللہ کی عنایت دیکھو کہ تم نہ کہو لے من ان لوگوں کو یوگ جو قتل کر دیے جاتے ہیں فی فیصل اللہ اللہ کے راستے میں اموات یہ خبر ہے مبتدا محضوف اموات ان کہ وہ مردہ ہیں بل بلیا ان بلکہ وہ زندہ ہیں بلاک اللہ تشعرون لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو تو ان اللہ معابرین میں دعوت جہاد کی اور پھر اگلی آیت میں فضیلت بیان فرما دی کہ جب جہاد کرو گے تو اس میں آخری چیز کیا ہے آخری نقصان تمہارا کیا ہے موت ہے نا تو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں مردہ بھی نہیں کہا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جس کو مردہ کہنے سے منع کرے اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا ہم تصور کر سکتے ہیں اس چیز کا پر میں تصور ہی نہیں کر سکتے جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اسے تم بتاؤ کہ باہر جاؤ گے تو بیس بیس فٹ بیس بیس میٹر اونچے درخت ہیں وہ کہے گا ہو ہی نہیں سکتے جگہ ہی نہیں ہے اتنی بار بار بار بڑے بڑے دریا سمندر وہ کہے گا کہاں جگہ ہی نہیں ہے اتنی لیکن جب نکلتا ہے تو پھر روتا ہے میں میں کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں کیا شعور کہ ہم نے اسے کس قسم کی اعلیٰ ارفا اور اونچی زندگی عطا فرما دی اور کتنے اونچے مقام پر اسے فائد کر دیا اور کس قدر مضبوط زندگی دے دی اس زندگی کا تعالم یہ ہے کہ انگلی پہ چوٹ لگی تو انگلی ختم ٹانگ پہ چوٹ لگی تو ٹانگ ختم ذرا سا بخار ہوا تو منہ کڑوا کھانے کا ذائقہ ختم ذرا سی تکلیف آئی تو چل نہیں سکتا یہ کوئی زندگی اتنی کمزور تھی وہاں ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کے اندر کسی طرح کا زوف نہیں آ سکتا کسی طرح کی کمزوری نہیں آ سکتی پھر یہاں کی زندگی میں تو پابندی ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا کسی چیز پہ کسی کی پابندی وہ آزاد زندگی ہے اللہ تعالیٰ میزبان بن گیا وہ مہمان بن گیا اللہ کی ساری مخلوق ان کے لیے ہو گئی کہ جو چاہیں کرتے پھرے یہاں تک لکھا ہے تفصیل قرطبی میں کہ اگر وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ جہاد میں شرکت کی توفیق دے ان کی ارواح کو تو اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ بھی ان کا پورا فرماتا ہے البتہ جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے باقاعدہ تو پھر ان کو وہاں سے نکال کے لانا اس کے بارے میں فرمائے کہ سبا کمنی اللہ میری طرف سے فیصلہ ہو چکا کہ واپس نہیں آئیں گے تو تم دنیا میں تو جہاد نہیں کرتے ہو صبر نہیں کرتے ہو وہ صرف موت کے ڈر سے تو اگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو تو قتال کرو جب تم قتال کر لو گے تو پھر تم موت سے بچ جاؤ گے اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بل یا ان نسے قطعی آ کہ وہ زندہ تم انہیں مردہ سمجھتے ہو تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تارا نے انہیں زندہ قرار دے دیا ہے تو جس زندگی کو اللہ زندگی کہے گا اصل زندگی تو وہی ہوگی مزے والی زندگی لطف والی نہ بیماری نہ پریشانی اڑتے پھرے جنت کی قنادیل میں اور پرندوں کے اندر پرندوں پرندوں سے مراد یہ عام پرندے نہیں ہیں بیٹ کرنے والے یہ جہازوں سے بھی بڑے بڑے پرندے ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ خوبصورت ان کا انداز ہوگا لوگ یہاں کے جہازوں میں بیٹھ کے کتنے خوش ہوتے ہیں کیئر ہوسٹس ہوتی ہے لا کے کھانا دیتی ہے فلاں ان بدماشیوں میں خوش ہوتے ہیں تو جن پرندوں میں شہدا کی ارواح کو رکھا جاتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پوائنٹ تیارے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے پرندے ہیں پتہ نہیں وہ کتنے میلوں لمبے اور ان میں کیا کیا راحتیں ہوں گی کیسے کیسے بٹن ہوں گے آدمی دبائے گا تو یہ آ تو وہ آ اور کیسا اعلیٰ نظام ہوگا اللہ کہتے ہیں میرے لیے جان دے کے آیا یہ میرا بن چکا تو اب میری ساری چیزیں اس کی بن چکی ہیں تو کتنا بڑا اثر دیہات کا اور اس کی فضیلت کا بیان فرما دیا باقی اس کا حیات سے کیا مراد ہے اس کو ہم نے اگلی صورت میں رکھا ہے اس پر بحث کرنے کو کہ حیات شہدا پر مفصل بات اگلی صورت میں کریں گے جہاں یہ آج زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے فلاطین اللہ وہاں درا شہیدوں کی شان کھل کے بیان ہوئی تو ہم نے بھی اس موضوع کو وہاں رکھا ہے موضوعات میں اس صورت میں نہیں رکھا لیکن ایمان والوں دنیا میں آئے ہو زیادہ نزاکتوں میں مت رہنا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا اور یہ آزمائش مختلف طریقے سے ہوگی تو جو اللہ کے لیے ڈٹا رہے گا ایمان پر اور پیچھے نہیں ہٹے گا اسی کے لیے اللہ کی رحمتیں ہوں گی والا نبل النگ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے بے شعی الخوفی کسی قدر خوف کے ذریعے سے خوف کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خوف الادوی دشمن کا خوف ول فضا فلقطالی جنگ میں جاتے نا آدمی گولی ادھر سے گزرتی ہے ڈر لگتا ہے تلوار آتی ہے ڈر لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا ول جوڑی اور بھوک کے ذریعے سے وہ من الموالی اور نقصان کے ذریعے سے مال میں بے سبب الفتغالی کے الفاری نے لکھا ہے ہر طرح کا نقصان مراد ایک تشریح یہ بھی ہے کہ کافروں سے قطال کرنے کے دوران جو تمہارا مالی نقصان ہو جائے گا اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا ول ان پی اور جانو کے ذریعے سے ابن عباس فرماتے ہیں قتل ابل موت ہی بل جہادی یہ جہاد میں تم قتل ہوگے موت آئے گی اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا بشیر صحابرین اور آپ خوشخبری دے دیجیے ڈٹ جانے والوں کو اللہ دین ایدا صابت ہم مصیبہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے آلو تو وہ کہتے ہیں انا اللہ ہم تو اللہ کے ہی ہیں ملکن خلکن ابیتن یا می ہم اللہ کے اعتبار سے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اللہ کا علامات رب ہیم ایسے لوگوں پر خاص رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے و رحمہ اور مہربانی ہے وہ الای کا مل اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اگلی آج پڑی ہاں ایک سو ستر سلفرہ وجوہ کم نیکی اسی میں نہیں ہے کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو ابل المشرقی مغرب مشرق اور مغرب کی طرف ولا کن البرا بلکہ بڑی نیکی تو یہ ہے کہ من آمنا بلّا ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر ولیوم الخر اور آخرت کے دن پر ول اور فرشتوں پر ول کتابی اور کتابوں پر ون نبی اور امبیا پر واط المالا اور مال خرج کرے اس مال میں رغبت کے باوجود طویل قربہ رشتہ داروں پر ولیقامہ یتیموں پر ولمسکینہ فقیروں پر محتاجوں پر وبن قبیلی مسافروں پر وسائلہ اور مانگنے والوں پر وہ رقابی اور غلاموں اور قیدیوں کو چھڑانے پر وہ اقامت اور نماز قائم رکھے وہ آس اور زکات دے بل پونا بے اور وہ پورا کرنے والے ہوں اپنے آہت کو جب کسی چیز کا حد کر لیں و اور اتقلاس دکھانے والے ہوں فی سختی میں وز برا اور تکلیف میں وحین الباس ای وقت شدت القتال فی اللہ جب کافروں سے جنگ زور پکڑ جائے تو اس وقت ڈٹ جانے والے ہوں کسی کی دھمکی کی وجہ سے موت کے ڈر سے کافروں کے بھڑک جانے کے ڈر سے اپنے علاقے کی تباہی کے ڈر سے اپنی معیشت کے ختم ہونے کے ڈر سے میدان نہ چھوڑے الاع کل صدقو یہی لوگ سچے ہیں وہ الاائی کا حمول اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں ہین الباس میں کتال کو صادقین کی صفات بیان فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ جہاد صادقین اور اولیاء کا طریقہ ہے اور اس پر تمام مفسرین کے اتفاق ہے کہ یہی تفصیل ہے اس کی ہین الباغ کی اور وہ پھر رقاب میں قیدیوں کے چھڑانے کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم آگے پانچویں پارے میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ قیدی کو چھڑانے کی شریعت میں کیا کام ہیں انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا اگلی آسیں ایک سو نبے سے ایک سو پچانوے تک پانچ آئے تھے. وہ قاتلوفی سبیل اللہ اور لڑو اللہ کے راستے میں اللہ دینا ان لوگوں سے قاتلون جو تم سے قتال کرتے ہیں ولا قاطا اور زیادتی نہ کرو کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو یا ایسے لوگوں کو جن کا قتال سے کوئی تعلق نہ ہو ان کو مارتے پھرو ان اللہ حب المعۃدین اللہ حب المعۃدین اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا نہیں فرماتا وقت لو اور مارو ان کوئی تو من جہاں انہیں پاؤ وہ اور نکالو انہیں من اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ول فتنا تو اور لوگوں کو دین سے گمراہ کرنا اشد من القتلی یہ قتل سے زیادہ سخت ہے ولا عند المسجد الحرام اور ان کے ساتھ نہ لڑو مسجد حرام کے پاس حتاہ یقاتلوکم فی یہاں تک کے یہ تم سے تم سے قتال کرے وہاں پر فعن قاتل اگر یہ تم سے لڑے مسجد حرام میں فخلو ہم تو مارو انہیں ددالی کا جزا یہی بدلہ ہے کافروں کا فین ان تحاؤ اگر وہ باز آ جائے اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وہ اور لڑائی کرو ان سے حتی لا ت فتنا یہاں تک کے فساد باقی نہ رہے یعنی کافروں کی طاقت قوت شوکت باقی نہ رہے وہ یقونت دین اور حکم صرف اللہ کا چلے یا ملک میں اللہ کا دین قائم ہو جائے یا یقونت دین اللہ کہ ان کا دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے یعنی وہ مسلمان ہو جائے فائن ان پھر اگر وہ بعض آ جائے فلاں ادوان اللہ ظالمین تو کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر اشہر اش الحرام بشہر بش الحرامی حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابلے میں ہے بدلے میں ہے بلحرومات کے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کے بدلہ ہیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے جو زیادتی کرے تم پر فدو والی تم بھی اس پر زیادتی کرو بے مثلی ماں تدا اتنی ہی جتنی تم پر زیادتی کی اس نے بس اللہ اللہ سے ڈرتے رہو جان لو انمتین اللہ, اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں بعض مفسرین کے نزدیک قرطبی وغیرہ کا قول ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں مشروط جنگ کی اجازت دی گئی کہ جو تم سے لڑے تم اس سے لڑو آغاز اور ابتدا نہیں کر سکتے ہو لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عام اجازت دے دی بہ کہہ کے کہ اب تم جہاں بھی اپنی شری شرط میں پوری دیکھو تو وہاں پر لڑ سکتے ہو بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے جیسے سیوتی وغیرہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس میں شرط لگائی گئی کہ جب تک کافر تم سے نہ لڑیں تم بھی نہیں لڑ سکتے ہو تو یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ برات میں کہہ دیا وقت کہ انہیں جہاں بھی پاؤ تو انہیں مارو تو جب یہ حکم منسوخ ہو چکا ان کی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ لڑنے کی اجازت دے دی ہے تو یہ آیت منسوخ ہے عام مفسرین کے نزدیک اس کو منسوخ ماننا درست نہیں ہے بلکہ یہ آیت پتہ کیا ہے یہ حاجیوں سے اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے عمرہ کرنے والا کچھ لوگ کھڑے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما آپ کو پتا ہے سن چھ ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آئے تھے حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا مشرقین نے کہا نہیں آپ کو کعبہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے پھر ایک معاہدہ ہوا اس معاہدے کے تحت اللہ کے نبی چلے گئے اب اگلے سال پھر سلقادہ کے مہینے میں سنسات ہکری کو آ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے تھے کہ یا اللہ پھر انہوں نے نہ جانے دیا اور تلواریں نکال کے آگے تو کیا کریں اللہ نے فرمایا وہ قاتل اللہ اللہ دینا قاتل کہ جو تم سے لڑے تم بھی لڑ پڑو ان کے ساتھ اچھا یا اللہ لڑ پڑے پھر ذرا آرام آرام سے لڑیں یا تھوڑا احتیاط سے ذرا دیکھ دیکھ کے ماریں وہ میں وقت ہوں حیث پاؤ مارو پھر مار مار کے کریں کیا ان کو پر میں واقع جو ہوں حیثو اخراجو کو, کو پاک کر دینا پھر ایک سال پہلے پاک ہو جائے گا ہجری میں اللہ کیا مقدر ہے لیکن اگر وہ سات ہجری میں لڑ پڑے تو تم بھی ان کو پکڑ کے وہاں سے نکال دینا یا اللہ وہاں تو مسجد حرام ہے اس کا کیا ہوگا فرمایا خود وہاں جنگ شروع نہیں کرنا اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی مسجد حرام میں جنگ کرو اللہ تعالی ہم نے احرام باندھا ہوا ہے نیک آدمی بنے ہوئے ہم سارے آپ ہمیں لڑنے کا حکم دے رہے ہیں فرمایا والفتنہ تو اشد من القتلی وہ اللہ کے دین سے گمراہ کر رہے ہیں وہ تمہیں مسجد حرام میں نہیں آنے دے رہے تو قتل بڑا جرم ہے یا یہ بڑا جرم ہے تمہارے مقدمات میں قتل ہی آخری ہوگا تین سو دو ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا کیس فتنے پر بنتا ہے اور فتنہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کیا جائے جس طرح آج ہر کوئی لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کر رہا ہے فتنے میں ڈال رہا ہے مال میں مبتلا کر رہا ہے شہرتوں میں غلازتوں میں مبتلا کر رہا ہے اللہ کہتا ہے قتل کرنا اتنا بڑا خرابہ نہیں ہے خون خرابہ کرنا اتنا بڑا فساد نہیں ہے جتنا بڑا فساد ان لوگوں کا دین سے روکنا ہے تو چھوٹے قتل جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے اور یہ فتنہ بڑی چیز ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے تمہیں لڑنا پڑے گا ہاں اگر باز آ جاتے ہیں پھر چھوڑ دو معاف کر دو انہیں یا اللہ یہ لڑائی ہوتی کب تک رہے گی فرمایا میں تو یہ سلسلہ چل پڑا ہے وقات لوہم حتالا تکون فتنا ون دینوں للہ دو ہدف بیان کر دیا پہلا ہٹف رد العدوان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہاں پر حتہ لا تکون فتنہ تمام